محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تطئ أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله صلى الله عليه بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين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 سيدي يا حبيب الله سيدي يا رسول الله وعلى واصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاه وسلام السلام عليكم, <سلام عليكم>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 ایتھی؟ ایتھی؟ ایتھی؟ لیا, سامنے کما ڈماڈو ویکو کہ سارے ایک دے اپنے نلو ویکو سج دفع ہوئے جی بیٹھا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 نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دی محبت کسی <متحد> پلیت دل چ نہیں اور کرن دا یہ طریقہ نہیں کہ جیوے لوگ کفر برائی کے لگتے جان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 میں سمجھا چاہنا تھی تو رکھنا لیکن میں خلاف نہیں تو بولتا میں اس شہر کے خلاف بولتا جنہیں بک ماری جن لے لوگ سوچتے نہیں لفظ غور نہیں کے من ہے صرف سنن غور بس اپنے عمل نچھ سمجھنا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 حل تدری ما قال ابیل ابھی کا تن پتہ ہے میرے باپ ابو موسا نے تیرے باپ امر نی جی. <سؤال> میرے باپ عمر نے تیرے باپ ابو موسا نو کی آخیا سی <سؤال> اے ہوں حضرت ابد اللہ پہ آخد حضرت ابو بردا نی جی. تن پتہ ہے میرے باپ عمر نے تیرے باپ ابو موسا نکھا سی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 دے والد حضرت ابو موسا نسل نبی پاک نال اسلام لیا ہزور سکار ایمان لیا ہزور ہجرت ہے حضور سرکار کیتا کیا ایڈے ایڈے وڈے عمل کیتے لے؟ جی، یہ سارے عمل سڈے تینوں یہ پسند ہے کہ قیامت نسا برابر چٹ جائیے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 وَإِنَّا وَا لَنَرْجُ ذَالَكُ حضرت ابو موسیٰ فرمائے نا یار عمر اسا حضور تو بعد بھی بڑے کم کئی نا اسا سارے عملان دی امید رکھنے ہاں کہ اللہ فضل فرمائے گا سارے کچھ ویخوتے سے یہ سن کی کیتا کی ہے حضور سرکار تو بعد جعاد کیتا ہے نمازہ پڑھیان روزہ رکھیں سارے اتھے دے ہوتے اتھ کئی بندے کافر مسلمان ہوئیں ایڈے اڈے عمل اصنے کر بیٹھے ہاں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 یہ جڑے برائلر نام ہے جڑا سنی وہ برائلر میں چیتی نپیا جس دیسی نپ کے وقا موڑ ویکو تو ایک چھڑے مڑ کا نکا چکا ای جڑا فارمی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 اسفٹ میں دس دینا جس کے اندر یہ بکواس ہے وہ بازاروں ملتی تم لے کے سن سکتے ہو شاہ فاروق آزم اور حقوق والدین یہ اس کا موضوع فیصلہ دا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 یہ پی پیا نا نیچے آسمان پہلے پر آئی گیا نیچے آنا سابت کردہ حرکت نی اور ہرکت ہلنا صفت جسم کی دی مخلوق دی خالق آن جان تو پا کے کر کے پیر باہ فرماندہ نارب ارشی مل مل یا نارب خانے کابے اب علم کتاب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 شیخ احمد سرحدی جنہ دلسلے کا رنگیا شیر ربانی سل آئے آپ فرما دے نا مکتو فرمایا وہ بندہ خدا تو چاہلے لے جا رب نمجے خدا نہیں جانتا خدا کی مارفت اس بندے جا سمجھے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 جاہل کٹے انو کی پتا نہ مراد انو ولیاں نال بیٹھے ہوں خندیر تے انو پتا ہوئے جو عقیدہ کی ہے رب, رب تعالیٰ دے بارے نبیان پاکان دے بارے اولیاء کرام دے بارے کی ذہن رکھتی دے جو میں عام دنیا کہے چھڑ دیا کہ جی بچے معصوم بیکھو جی معصوم بچہ کہ انو انو انہا بھی نہیں بچے نو معصوم آکر حرام معصوم ہوتا ہے جس سے گناہ ہوئی نہ سکے بچے تو گناہ ہندہ ہے الل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 کوئی جز نہیں او کسی دا جز نہیں مطلب لگا فرد نا تو صرف توحید ذات دا تو مطلب یہ دس جائے انہاں دا میر بھی موڑا تو مانے اللہ تعالی دی ذات دا کوئی والد نہیں کوئی والدہ نہیں کوئی اولاد نہیں کوئی بیوی نہیں کوئی سنگزیر نہیں کوئی رشتے دار نہیں اس دا کوئی جز نہیں اے ہے اس دی ذات کے ایک ہوت واہدہ ہوئے آخر ہونا مطلب یہ ہوئے اس دا کوئی جز نہیں اور او کسے دا جز نہیں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 اتھو مار کھا بیٹھائے وہ سمجھ دائے جناب جدو تسا نبی پاک نواق ہوگے کہنات دے ذرے ذرے دا علم ہو تو پھر تشرک ہو گیا کیوں برابری ہو گئی وہاں انتری دا دہاں میں آنکھے کوئی بندہ کہ جنہ رب دا علم ہے او نا نبی پاک دا علم ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک انو دتا ہے تے شرک ثابت نہیں ہو سک دا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 رشتے سارے اٹھا لے اللہ تعالی ہاں جی اپنی نگرانی مبارک چ اپنے حبیب نوتی سو عزت مل کے حبیب دی عزت گوا نہیں سکی جو رب جو بڑا چکی ہے کہ نہیں ترا بولو چا سبحان اللہ اے ہے تو افعال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 اس آخ ویخ اپنی گل تو پکا روی اس میں پکا ہوں اس آخر یہ دس اللہ تعالا مومن ہے کہ نہیں قرآن اچھا الزیزار البر اللہ تعالی فرماند مومن رب کا نام ہے کہ نہیں اسے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 کہ اونو مننا گیا بھئی بھائی کام سڈے مذہب دا غلط ہے ہونو اپنی گل بچاؤ دی خاطر ادا مجمے او سارا مطلب ادھا ہی سارا شیا اوٹ کھلوتا نک اپنا بچاؤ دی خاطر آتا ہے میں مذہب حق شی کی طرف سے چیلنج کرتا ہوں منادر کا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 کہ ہیں رب دے ولی نبی انہوں تسا رب سمجھو گے تو بھی مشرک ہو جاؤ گے لیکن رد اور تیرے سمجھاون آستے گل کرنا کر چھوڑا بڑی مہربانی سنو عبادت دائک ہونا جنہوں آدھے الو خدا ہونا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 شیطان دی اللہ تعالی شیطان بارے پر قرآن سورت یاسین سورت فرمان دے بارے فرما دساں کوران چورت یاسی سورت ہو سونا ربلا فرماؤں اس کا مطلب ہے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 اور یار اللہ کالا ہے میں شیتان کی عبادت شیتان کی عبادت کر سو کدھر گیا کیٹو کدھر گیا سیٹو سیٹو نو آ گرا شیٹو سیٹو کی سوال توجا تھی مہربانی اچھا تو شیتان <laughs> <تو> کی <laughs> مطلب راہ چلنا شیتان کی راہ ہے جی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 پتا یہ چلیا کہ اللہ تبارک و تعالا مقابلے کسے دے حکم چلاونے نو مننے نو جائز سمجھنا نہیں جے جائز سمجھا تو بندہ مشرے کہ مسلمان آ گئی سمجھ کہ نہیں آ گئی تو میرا موضوع آ گیا نتیجہ نکل گیا سامنے کٹ کے لا مکھا جمہوریت میں کون خدا ہوتا ہے عوام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 خدا دا بندہ رب دے ہو گئے مقابلے وی نبی دے ہو گئے مقابلے وی رب دے رسول دے مقابلے وی چون آلا وہ تے ہونتا ہے کافر ہو جیڑا کافر ہے او دا قادہ نروضہ قادی نماز قادیاں مشیطاں قادہ اسلام آباد تو اے وے تے بلیا کھڑا ہے او جھلے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 سن خبر ہو گئی پا پاف کر دے نہیں نورانی کدر گئے نیازی محنت راہ باری پاگل لگتے ووٹا دی برکت سی وہابی شی سب ہم گستاخ گم ایک متا ہے مجلس ہے حمل بنی یہ ووٹان کی لانت کا نتیجہ جو تھڈو کڈ کڈ کٹ دی نی ماں یہ گئے سن انہوں لین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 کدی خیر نا لیا جی مسلمان را نہیں اطاعت حکم صرف رب دا قسم خدا دی کر کے کرکیا ناویں ماں ہوے دامے باپ ہوے دامے ہاکم ہوے بادشاہ ہوے کوئی ہوئے کی صدح حکم نبی پاک سرکار دی شریعت نال تول جے ادھر اجازت تے مانو جے نہ تے ہو گئی نہیں پر سنو مصرح مصرح مصرح اسلام جمہوریت نہیں اسلام خلاف خلاف ادھر ادا جمہوریت درک خلافت کا ایمان ہونا دو تو واضح جمہوریت دا مطلب اکثریت ہو گیا اکثریت دی مننی ہے چٹا شرک ہو گیا رب دے مقابلے واحد دقابلے تو ہاں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 لکھا کڑا بار کانت لکھا پاکستان کا مطلب کیا لا لا نا نا پاکستان کا مطلب کیا جی آئی پیتی جا تھی جا تی جا پاکستان کا مطلب کیا جی آئی کی جا جی آئی پیتی جا جی آئی سی جا صرف ہاں اتنا کوئی پابندی کوئی دین دکھالو خدا کا کہ تالو رسول کا تالو یہ مسئلہ اتنا وقت لگ جائے اگا اس عمل کرنا کشانی اج تو اے اسلامی جمہوریہ یہ دو لفظ کٹے بولتے ہیں ان کی مثالیں ایک بندے آکھو حلال درامد دا, دا. بندے نو آخو او بندہ حرام در ہو سکتا ہے سرک بھی ہوئے جمہوریت اسلام بھی اے شاید پئی ہوں کوئی آخ یہ کالی بھی ہے اور یہ گوری بھی ہے ایکو شہر کالی تو گوری ہو سکتی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 ادھر دوسرا ہزار تو بعد اللہ میں اقبال کا شیر سنا وا اقبال فرماندہ جس علم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 اللہ تعالی مالک کرب سان فرما چڑھتا بتجا کرو یہ خدا آیا تھا آخنا سانو کی لگے اچھا صرف اس دا حکم دیکھو اور یہ بھی بولنے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 مطلب بھی حضور پاک نے سلمان فارسی واسطے جی جی. کیا احادیث طرح الفاظ دا مطلب کہ میرے یہ جو کچھ ہے یہ جی عمل کردے نا یہ میری شریعت مطابق کرتے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 جی میں جھوٹے پھر دے نا کہ یزید حضرت دے جانمی پھر دا. <laughs> دا یزید جمے <laughs> کو یہ اے ہی ہو کو لکھنے والا ملانگ جن پتہ نہیں ہوتا میں لکھتا پیا محنت میں لگ ہے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 پٹیاز نا نا ہاں. جی آئے ناخرچینج بنا سکول شہر دس رکھن